کہ ہم اپنے دن اور رات کو جو ہے وہ کس انداز سے ہمیں اپنے دن اور رات گزارنے چاہیے جس میں ہم استراحات بھی کر سکیں اور اس کے حلال بھی کما سکیں اور اللہ تعالی کی عبادت بھی کر سکیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا اور, دنیا اور مال کی محبت دل کرنے کی کوئی نسخہ دیجیے دن رات تو مسان رضا آپ بھی دعا کریں ہم بھی کرتے ہیں یوں گزریں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں ہم سب کے بھی یوں ہی دن گزر جائیں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اتنی پیاری ہیں آپ کے حلال بھی کماتے تھے اپنا کام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حتٰ کہ اس دن یہ کیا کہ ان نالین پاک بھی ہاتھوں سے درست فرمایا کرتے تھے رزق حلال کیونکہ عبادت ہے اب رزقے حلال کریں گے تو وہ عبادت میں شامل ہوگی وہ جتنی دیر رزق حلال آدمی کما رہا ہے رزق حلال کما کر اپنی پیارے آکا اپنی بیوی کے منہ میں جب آدمی لکما رکھتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں رب خوش ہوتا ہے اور اس کا وہ لکما جو ہے وہ بھی اس کے صدقے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنا صدقہ کیا ہے تو مال کی محبت اور دنیا کی محبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر شیطان قابض ہو جائے تو یہ دونوں جہنمے لے جاتی ہیں اور اگر رحمان کے قابو میں آدمی آ جائے اور خود کو آؤ اس کے سک کر دے اللہ کے تو یہی دونوں چیزیں جنت بن جاتی ہیں سینا اور عنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیارے عقل ہوا کہ دنیاوی دولت سے انہوں نے دو مرتبہ جنت خرید لی وہ بھی امید تھے ان کے پاس بھی تھے, تھے لیکن وہ دین کے کام پر خرچ کرتے تھے زیادہ خرچ نہیں تھے, تھے کم کرتے تھے تو مال و دولت تو ہونا چاہیے لیکن ہونا اللہ رسول کے لیے چاہیے دنیا جو ہے یہ چونکہ دنیا نکلی ہی جنوب سے ہے اور جنوب کا معنی قریب ہوتا ہے جیسا وہ میرا میرا سما دنا فتح اللہ جسے دنیا ہے دنیا بالکل انسان کے قریب ہوتی ہے تو سینا غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا سے نفرت کرے گی صرف تین طلاقیں بیوی بی کو دے اس سے نفرت ہوتی ہے جب وہ دنیا کو طلاقیں دے گا تو پھر جنت اس کے قدموں میں ہوگی اب وہ جنت کو بھی چھوڑ دے تین طلاقے کو اب رب کی رضا اس کے اس کو دیں تو ویسے تو دنیا اتنی بری نہیں ربنا نہ آتی فد دنیا پہل کا لفظ ہاسا نہ بھائی تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی تو دنیا اتنی بری نہیں صرف دین کو چھوڑ دینا دنیا بری بناتا ہے اگر دین بھی چلے دنیا بھی چلے اور دنیا دین کے ماتحت ہو تو یہ سب عبادت سانس لینا تک عبادت کھانا پینا تاک عبادت ہے اور اگر دین پر دنیا لب آ تو پھر سارے کا سارا کام اب ہو گیا ایسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ رہتی ایک چیز یہ چاہے دین رکھ لو چاہے دنیا یا دوسرے کے متحت رکھو گے دونوں چیزیں نہیں رہتی جیسے حضرت سلطان باہو نے کہا کہ دین تو دنیا سکیاں نا ایک نکا نہ آوندیاں ہو جیسے دو سگی بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے نا اس طریقے سے یہ دونوں ایک نکاح میں نہیں آین رکھیں تو دنیا دنیا رکھے تو دین ایک چیز رہے گی تو آپ دین کو ہم رکھیں دنیا خود بخود آئے گی دنیا کی مثال بزرگوں نے دی ہے جیسے ایک سایہ ہے آپ سایہ کے پیچھے بھاگے سایہ آگے بھاگے گا آپ سایہ کے آگے بھاگے آپ, آپ کے پیچھے بھاگے گا دنیا ایک سایہ ہے اس سے جان چھڑائے گا پیچھے بھاگے گی اس پیچھے بھاگے آگے بھاگے گی آدمی باغ باغ کر ختم ہو جائے گا یہ ہاتھ نہیں آئے گی جی خمیشہ بھائی ہیں خمیشہ بھائی آ.